كاسم العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين عاموا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وقال أيضا واتقوا الله الذي إليه تحشرون وقال تعالى يا من يتق الله يجعل له مخرجا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ترتفود سادس الله العظيم رب سرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفطه قولي آمين يا رب العالمين أحباب كلامي اللہ کا شکر ہے اس کا احسان ہے اس کا فضل ہے اس کی توفیق ہے کہ ہم نے اس سال کے رمضان کو بتایا اس کی توفیق سے ہم اس کے روزے رکھے یہ اس کی توفیق ہے اس کا احسان ہے تو اس نے اپنے سامنے ہمیں کھڑا کیا مل کروایا اور آج یوم جوائز ہے سرٹیفکیٹ جاری ہونے ہیں آج اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب ہے جس کا نام عید ہے رمضان الکریم کے دوران جتنے لوگوں کی اللہ نے مفرت فرمائی ہے آج کے دن ان سب جتنے لوگوں کی مجموعی طور پر مفرت تو اللہ کے احسان سے ہم نے روزے رکھے لیکن روزوں کا جو مقصد ہے جس مقصد کے لیے فرض کیے گئے آج ہم جب میں بیٹھے ہیں تو ہم اپنے دل کو ٹٹولیں اپنے ضمیر کو چٹو اپنے سینے میں جھانکیں ہمارے پاس کچھ ہے ہم نے اس رمضان سے کچھ کمایا ہے رمضان کے پہلے کی حالت اور آج کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو آج آپ کے دل میں کوئی عزن ہے اللہ کی اطاعت کرنے کا اور اسی طرح اس کی حدیں نہ توڑنے کا جس طرح رمضان میں آپ ڈر کے آپ نے ایک مہینہ گزارا ہے ذرا ذرا سی بات پہ آپ پوچھتے رہے کہ میرا روزہ ٹوٹا تو نہیں یہ اصل میں اس بڑے روزے کی پریکٹس ہے اس کی مشق ہے اللہ کے کا کر ہے اب سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم میں جو سب سے زیادہ مطالبہ کیا گیا ہے اور کسی نہ کسی صورت میں ہر دو چار آٹوں کے بعد وہ سامنے آتا ہے وہ ہے اطاف اللہ اللہ کا تقوی اختیار یہ تقوی کیا چیز ہے جو حج میں بھی مطلوب ہے جو قربانی میں بھی مطلوب ہے جو روزوں کی رایت ہے اور جس کے بارے میں بار بار بلکہ اسلام کی جو قانون سازی ہے اس کا جو مدار ہے وہ اللہ کے تک پر ہے سورے طلاق ہر آیت میں اطاخ اللہ ہو میں ات اللہ یل من میں تقلّہ اگر یو قرانو سیاح آتی ہو میں اللہ تو یہ کیا چیز اور پھر یہ کہ اطف اللہ حق کا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اللہ کے تقوے کا حق ہے اللہ نے درجے مقرر کر دیئے نا ماں باپ کے اعتاط کرو جتنی ماں باپ کا حق ہے استاد کے اعتاط کرو جتنا استاد کی اعتاط کا حق ہے لیکن یہ کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے اطاط کرو جتنا کہ ان کا حق ہے تو اللہ کا تکوا اختیار کرو اتنا جتنا کہ اللہ کے تقوے کا حق ہے اور یہ مطالبہ کوئی اللہ کا مشورہ نہیں ہے کہ بھائی تکوا اختیار کر لو یہ کوئی تخصصانہ قسم کی یا اسپیشلائزیشن کرنے والی بات ہے کہ اگر تم نہ کرو تو بھی ایمان والو کوئی بات نہیں اگر یہ کہ تم میں اگر کوئی ایک دو چار تکوے والے ہو جائیں تو کام چل جائے گا یہاں تو ہر یا جینا ہر مومن سے تکوے کا تقاضا ہے جو بھی کلمہ پڑتا ہے اس کے لیے تکوا بہت ضروری ہے اس کے بغیر وہ ایمان اس کے اندر رہ سکتا ہے نہیں مر جاتا تکوے کے بغیر ایمان دو گھڑی نہیں چل سکتا تو یہ تقاضا کیا ہے کہا گیا مصلا نماز قائم کرو ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے اور سینکڑوں نماز سندے تحف اللہ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو یہ بھی آڈر ہے یہ بھی فرض ہے یہ فرض ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے روزہ فرض ہوا نا بڑی نماز فرض ہے نا لہذا نماز کی خاطر وضو فرض ہوا ہے فرض کی خاطر وزو فرض ہوا ویسے وضو فرض نہیں وزو نماز کے لیے فرض ہے اسی طرح تقوی فرض ہے تو روزے فرض کیے گئے نا لال لکھن تک, تک کہ تمہیں تقوی حاصل ہو اور جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ فیل عام رہے یہ نہیں کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم متقی بن جاؤ تو بالکل سیدھی بات ہے اتاف اللہ اللہ کا تختہ اختیار کرو اب یہ مطالبہ سارے مسلمانوں سے ہے کسی ایک دو چار سے یا کوئی فرض کفایہ قسم کی چیز نہیں کہ محلے میں ایک مولوی متقی ہو گیا تو بس اسی سے کام چلا لیں گے ہمیں عادت پڑ جائے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے معاشرے میں ہمیں کپڑے سلوانے کی ضرورت پڑتی ہے تو درزی ہے ایک اب وہ دکان کھول کے بیٹھا ہے جاتے ہیں تیس درم دیتے ہیں کپڑے سلوا لیتے ہیں ہمیں خود درزی بننے کی کیا ضرورت ہے درزی مارکیٹ میں اویلیبل ہے موچی اویلیبل ہے نائی اویلیبل ہے ہمیں خود موچی اور نائی بننے کی کیا ضرورت ہے دھوبی ہمیں میسر ہے ہمیں خود دھوبی بننے کی کیا ضرورت ہے اسی طرح انجینئر میسن مزدور تو یہ چیزیں ہم پیسے دے کے لے آتے اسی طرح متقی بھی مولوی کی مسجد میں ایک مولوی بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہاں رینٹ متقی سروس ہے مولوی صاحب کو بلاؤ لا کے اپنا وہ ختم کرواؤ لالا خیر چلو کام ختم ہوگا خود متقی بننے کی کیا ضرورت ہے جب احمد مسجد نے بلایا ہوا ہے نا آر اے ڈی اے کو تنخواہ دے رہے ہیں ہم تو کس لیے دے رہے ہیں اسی لیے کہ یہ ہماری ساری لڑکیاں فیکس کرتا رہے ہاں میں بننے کی کوئی ضرورت نہیں یہ اس قسم کی چیز نہیں اس کی اہمیت کو جانتے ہیں یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے جس طرح ایک آدمی ہے اس کا اپنا بدن ہے اپنا جسم ہے اس کا اس جسم کے دفاع کے لیے اللہ نے انسان کے اندر ایک سسٹم بنا دیا اب جب بھی کوئی جراثیم انسان کے اندر جاتا ہے کوئی وائرس اس کے اندر جاتا ہے تو انسان کا جو اینٹی باڈی سسٹم ہے وہ دفاعی نظام جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارکرس جراثیم کو اور اگر وہ سسٹم کولپس کر جائے وہ سسٹم نہ رہے وہ دفاعی نظام ختم ہو جائے تو کیا کہتے ہیں ایڈز ہو گیا بنے اس کا نام ہے ایڈز انسانی بدن کے اندر کوت مزامت ختم ہو جائے اس کے بعد تو ہر بیماری آسے رستہ گزرتے گزرتے اس آدمی کو چمٹ جاتی ہر ہار بیماری اس کو لگ جاتی ہے جس کے بدن کے اندر کوتے مزاحمت نہ رہے تکوا ایمان کا اینٹی باڈی سسٹم ہے تقوی ایمان کا مزامتی نظام ہے تکوا ختم ہو جائے تو ایمان کو ہر بیماری لگ جاتی ہے یہ تکوا ہے جو جج کرتا رہتا ہے کہ کون سی بیماری اور کون سا وائرس لگا ایمان کو اور فوراً اس کا تدارک کرتا ہے اس کا علاج کرتا ہے یہ تکوا دیکھتا ہے کہ ایمان پتریں گے اور فوراً آنکھیں نیچی کر دیتا ہے تکوا نہ ہو تو آنکھ نیچی نہیں ہوتی بلکہ کہتی ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ تو قدم قدم پر تکوے کی ضرورت ہے جتنے چتنوں کا سامنا ہمیں ضروری اس وقت درپیش ہے اور جتنے کتنوں کو ہم فیس کر رہے ہیں صحابہ کو تو اس کا عشر اشویر بھی درپیش نہیں نہ ان کے زمانے میں یہ ڈش تھے نہ ان کے زمانے میں اس قسم کی عورتیں تھیں آریات لباس چہن کر بھی ننگی نہ دیگر اور جو ہمارے سامنے اس وقت میڈیا جو کچھ لا رہا ہے تو انہیں اتنی ضرورت تھی تکے کی تو ہمیں تو دس گنا زیادہ ضرورت ہے ہر مومن جو کلمہ پکتا ہے اس کا ایمان اپنا ہے نا جس طرح میرا بدن اپنا ہے کسی کے جسم کا دفائی نظام میرے کام نہیں آ سکتا کہ میں کہوں کہ جی وہ ابا میرے جو بڑا پہلوان ہے لازم مجھے بیماری کیسے لگ سکتی ابا پہلوان ہے تیرے اندر اگر اینٹی باڈی سسٹم کمزور ہے تو تو مارا جائے گا ابا بچ جائے گا اب آدمی کہ نہیں میرے ابا جان تجرب بھی پڑتے پرتے وہ مسجد میں رہتے ہیں تو اب ان کے تتوے سے جو ہے یہ اپنا گزارا کرنا چاہتا تو یہ نہیں ہو ابدا پار لنگ جائے گا تو پھر چہرہ آل کے کچے کڑے والا ہو اب کا تکوا اس سے کام نہیں ہے لیکن ہمیں عادت پڑ گئی ہے کسی کے تکوے سے کام چلانے کی میں نے کہا وہ رینٹ متقی سروس مولوی لے آئے اور اس سے کام چلا لیا اللہ خیر چلا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ تکوے کی ساری جو ضروریات ہیں جو مولوی کے اندر ہونی چاہیے میں کہتا ہوں ایک کلین شیو آدمی بھی پچھڑی سب سے ریڑیاں اونچی اونچی کر کر کے دیکھتا مولوی کی داڑھی پوری ہے یا نہیں میری نماز کے رستے میں نہ رہ جائے اب مولوی کے اندر ساری شرطیں پوری ہونی چاہیے تقریباً ایک ہفتہ چارنے کی بات اصر کی نماز کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا تو دو صاحبان آئے دونوں کی داڑھی مجھے ساتھ تھی اثر کی جماعت ہو چکی تھی آپ وہ دونوں ایک دوسرے کو آگے کر رہے ہیں دھکیل کے وہ اس کو کرتا آگے وہ اس کو آگے کرتا یہ کوئی تقریباً دس منٹ ان کے آپس میں کشتی لگی رہی لیکن آپ وہ گلٹی کانشیس ضمیر کے اندر احساس جرم ہے میری داڑھی کوئی نہیں تو جب بات کروں میں امام بن جاؤں تو نہیں ہو سکتا اپنی نماز کی تک تو چلو ٹھیک ہے لیکن یہ کسی کی نماز کی میں ذمہ داری اٹھاؤں سرکار وہ پانچ دس منٹ اسی طرح اپس میں ایک دوسرے کو آگے کرتے رہے پھنساتے رہے کوئی نہیں نا پھنسا تیسرا آدمی ایک آ اس کی داری کو دو چار دن کی شیب جتنی چار دن جتنی کمی کی ہوگی جیسے دو دن کی شیب بڑی ہوئی ہوتی ہے اتنی سی نے دونوں نے پکڑا تو آگے کڑا کر سم تھنگ از بیٹر دین اس سے کام چلا کھڑا کر لیا جماعت کروایا تو اب اپنی داری کیوں نہیں رکھی اگر یاد کہ اس چیز سے اپنے آپ کو اپنے ضمیر کو یقین دلائے نا کہ اگر میری نماز اکیلے ہو جاتی ہے تو پھر میں اس کے آگے پڑھوں تو کیوں نہیں ہوتی چار تو یہ ہے کہ اگر امام کی نماز ہو جائے تو مفت کی ہو جاتی ہے یا پھر اپنی داڑھی رکھو یہ لے کے گزارا کب تک کرتے رہو یا جس طرح مسجد میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں کسی طرح داڑھی بھی رکھی ہوئی آپ آئیں ٹوپی اٹھا کے رکھیں داڑھی بھی اٹھا کے لگائیں نماز پڑھیں داڑھی بھی چھوڑ جائیں ٹوپی بھی چھوڑ جائیں آپ کو یہ حالت آنے والی ہے. یا تو ضمیر کو مطمئن کریں کہ یہ ضروری نہیں ہے اور اگر ضروری یا مولوی لے کے آتے ہو کیوں کا لے کے آتے ہو اپنی کیوں نہیں رکھتے تم ساند ہو اس میں لیکن میں کہتا ہوں نا یہ ہماری نیچر ہے میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا جن کی داڑھی نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا اس وقت بوگلا رویہ ہے اس پہ پرسنلٹی ہیں ہم لوگ ایک طرف ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ چیز ضروری عورتیں مجلس میں بانٹھی ہوتی ہے جیت لاو شروع ہوتی ہے ایک آگست ایک کا دوپٹہ سیٹ تین رکھ لیتی ہیں سرکار اس نے بھی رکھا اس نے بھی رکھا اس نے بھی رکھا, رکھا دلٹی کانسے تھا نا میں ننگی ہوں ننگی ہو تو اپنا دوپٹہ کیوں نہیں رکھتی تم سلوار تمہاری اپنی ہے کمیت تمہاری اپنی ہے جوتیاں تمہاری اپنی دوپٹہ کسی کا لیتی ہے کرایہ پر اپنا کیوں نہیں رکھتی احساس جرم ہے ہمارے اندر کمی کا احساس ہے لیکن ہم یہ سمجھتے کہ یہ موضوع کے لیے ضروری ہے پردہ بھی مولوی کی بیوی کرے اور داری وغیرہ بھی مولوی کرے تنخواہ دیتے نا صبح یہ اس کو یونی فام کا حصہ ہے یہ اسے ڈاپٹ کرنا چاہیے ہمارے لیے یہ ضروری نہیں بالکل غلط سوچ ہے جو چیز آپ نے اپنے ذہ میں کسی متقی کے لیے تشکیل دی ہوئی ہے جو مینو آپ نے بنایا وہ سارے کا سارا آپ پر لاگو ہوتا ہے قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا مولویو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے کلمہ پڑھنے والوں اگر ایمان ہے تو اس کے ساتھ اس کا مزامتی نظام اس کا دفاعی نظام بہت ضروری ہے اور ہر ایک کا اپنا ہونا ضروری ہے نو علیہ اسلام کا ان کے بیٹے کے کام نہیں آیا ان کی بیوی کے کام نہیں آیا لوت علیہ اسلام کا ان کی بیوی کے کام نہیں آیا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے باپ کے کام نہیں آیا یہ بھی اپنا ہونا ضروری ہے کسی کے لے کر کام نہیں چلایا جا سکتا اپنی قبر میں جانا ہے صاحب تو تقوا فرض ہے اس تکوے کو حاصل کرنے کے لیے روزہ فرض ہے کو تبال مسیام کما کو تب اللہ جی نمقبل کم لم تاکہ تمہیں تقوا حاصل ہو اب اگر تقاضا ہر مومن سے ہے اور لازمت جو بھی قرآن پڑھتا ہے وہ یہ آیت نہیں پڑھتا تک اللہ یا تق اللہ حق کا تکا دے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو حضرت بکر شدید رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نازل ہوئی تھی یہ انہیں سے تقاضا ہے کہ اللہ کا تقوا اختیار ہم تو قبر اس کو پڑھ رہے ہیں امن کی نیت سے پڑھے تو ہم یہ سمجھیں نا کہ اقبال نے کہا کہ تیرے ضمیر پہ تک نزول کتاب گرا خوشا ہے راضی نے صاحب پشاف جب تک تو یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے تیری بیماری کا علاج کسی مفسر کے پاس نہیں ہے اور کسی خطیب کے پاس نہیں ہے اور کسی مدرس کے پاس نہیں ہے جب تک تم یہ نہ سمجھو کہ قرآن تم سے مخاطب ہے وہ جب عذاب کی آیت آئے تو کانپ جاؤ یہ مجھے ڈرا رہا ہے وہ بشارت کی آتا ہے تو خوشی سے پھول جاؤ گے مجھے ڈرا ہے قرآن اسپیکس ٹو یو آپ اس کے مخاطب ہیں اے پڑھنے والا تم بعد ترجموں میں وہ لکھا ہوتا ہے ڈرائیور کے اندر کہ اے مخاطب وہ منافقین تو فوراً عبداللہ اپنے ابھی خط سے اس کی تصویر فائل سے نکل کے سامنے لگ جاتی یہ اس کی بات ہو رہی ہے میری تھوڑی کیا عبداللہ اللہ اپنے بولے دس گنے زیادہ نشانیاں مارے اپنے اندر موجود ہوں لیکن یہ بیماری تو اس کی کافر کی بات آئی تو اب جلد تھک سے آ کے لگ گیا کہ جی یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک کی دس اور رمضان میں ایک کی ستر ہمیں عمل تو اس قرآن سے چاہیے اس یہ عمل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ہمارے پاس کیا نیکیاں جو آخرت میں چلیں گی دنیا میں عمل نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے اب آپ دیکھیں اگر تقاضا سارے مومنوں سے ہے ہر کلمہ پڑھنے والے سے جو پڑھا لکھا ہے اس سے بھی ہے اتف اللہ جو انپڑھ ہے اس سے بھی ہے اطاخ اللہ کسان سے بھی ہے تاجر سے بھی ہے کسی آفس ہولڈر سے بھی ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے بھی ہے عوام سے بھی ہے سب سے تازہ ہے کہ اللہ کا تکوا احتیاط تاجر کو اس کی دکان میں بیماری لگ سکتی ہے اس کے ایمان کو خراب کرنے والے تکوا ہوگا تو وہ جج کرتا رہے گا تاجر کی بیماریاں اپنی بیماریاں ہوتی ہیں مولوی کو بھی تکنے کی ضرورت ہے مسجد کی بیماریاں اپنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ آپ نے سنا نہیں ہاسپٹل ڈیزیز جو ڈاکٹر نرسوں کو ہی لگتی ہے کیونکہ وہ بیکٹیریا جو ہے وہ کھا کھا کے دوائیاں اتنے مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں اسپتال کی جو آب و ہوا کے اندر ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط اسی لیے کہتے ہیں بچے مت لے کے جایا کریں آپ اسپتال ہاسپٹل ڈیزیز اس کا نام ہے وہ صرف اسپتالوں میں پائی جاتی ہے وہ بیماری اور عام طور پر ڈاکٹروں اور نرسوں کو ہی لگتی اسی طرح مساجد کی اپنی بیماریاں جو صرف مولویوں کو لگتی ہیں اور آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں جبرے فساد اور یہ تفرقے والی بیماریاں یہ جو مسجدوں میں پیدا ہوتی ہے مولوی لگاتے ہیں وہ مسوں نے پڑتا ہے دو ہیں دفتر میں کام کرتے ہیں اکٹھے نماز پڑتے ہیں بس ایک مولوی پھیرا یہاں سے لگا کے چلا جائے دو مہینے کٹھے پانی بھی پیتے پتا چل جاتا اب وہاں سے مولوی ہو کے گیا یہاں سے تو یہ بیماری عام طور پر اس میں پچھلی میں بھی مدرسوں میں لگتی ہے تو یہ ہاسپیٹل ڈیزیز ہے تو مولوی کو بھی تقوی کی ضرورت ہے درس دینے والے کو بھی تکوے کی ضرورت ہے سننے والے کو بھی تقوی کی ضرورت ہے تو جب یہ تقاضا اتنا عام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم متقی ہو سکتے ہیں سارے اگر ہم نہ ہو سکتے تو اللہ کہتا من نہیں لا یو کلّن اللہ صاحب جب اللہ کہتا ہے نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو کہتا نا نماز پڑھو نے کہا روزے رکھو ہم نے روزے رکھ سکتے ہیں تو ہم نے کہا نا روزے رکھو اسی طرح ہم تقوی اختیار کر سکتے ہیں متقی بڑی آسانی سے بن سکتے ہیں لیکن نیت تو ہونا چاہ ورنہ اللہ کہتا نہ اتنی شد و سے مطالبہ نہ کرتا ہم ہاں الحمد الحمدللہ بن سکتے اسی لیے ہم سے تقاضا کیا گیا وہ ایسیکل سائنس کا ایک فارمولہ ہے نو میننگ انڈ آرٹ اف اٹ وار ناٹ اے کمپنی بائی اگر کوئی کر نہ سکتا ہو تو اسے یہ تقاضا کرنا کہ اسے ایسے کرنا چاہیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا یہ ابس چیز ہے اور اللہ ابس کام نہیں کرتا ایک آدمی کی آنکھیں نہ ہو اور آدمی سے رہا ہے ادھر دیکھنا نہیں میں اس بچارے دیکھنا کیا اس کی تو آنکھیں آ دی؟ ہی نہیں ہیں نہیں آپ تو کہیں گیا کرن سے یہ بات کہہ کے اگر ہم متقی نہ ہو سکتے تو اللہ ہر ایک سے مطالبہ نہ کرتے ہم ہو سکتے تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے وہ جو ایک تصور ہے نا متقی کا متقی کی جو نشانیاں اور اس کی جو پراپرٹیز ہمارے اندر بچپن سے بھر دی گئی ہیں وہ درست کرنے کی ضرورت ہے وہ اتنی غالب ہے کہ آدمی کھا میں بھی ڈرتا کہ میں متکی نہ بنوں یہ متکی قسم کے لوگ غاروں میں ملتے ہیں کپڑے پھٹے وٹے ہوتے ہیں ان کے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں ہوتا داڑھی ودی ہوتی ہے ان کی اور یہ ناتشاتے بھی کوئی نہیں ہے اور اپنی ان کا بچی بچہ کوئی نہیں ہوتا دیتے ہیں لوگوں کو یہ اور کھاتے پیتے ہی کچھ نہیں درختوں کے پتے اور جڑے وغیرہ کھا لیتے ہیں اب یہ نشانی آدمی کہتا ہے یار میں تو یہ نہیں کر سکتا وہ اسے کیونکہ گزارا کر لیتا ہے جاس کوئی ہم سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی خواجہ نظام الدین بنا دے وہ کوئی پیغمبر تو نہیں تھے نا ہی نہیں ملتی اپنی مشقت سے اپنی محنت سے وہ اللہ کی عطا ہے باقی ہر چیز تمہاری محنت پر ہونا وہ بھی انسان تھے گھر بار ماں باپ وطن چھوڑ کر اللہ کے دین کی خاطر اب ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم بھی نہ ان جیسے ہو جائیں کبھی ہم نے سچ کے دل سے دعا نہیں کی؟ کہ اللہ ہمیں بے بنا دے ہم کہتے ہیں بس ان کو چون کے گزارا ہو جائے تو دس سال تو وہ تک کے بارے میں جو تصور ہے وہ درست ہونا چاہیے یہ دفتروں میں بھی پایا جاتا ہے مدرسوں میں بھی پایا جاتا ہے یہ تھری پیس سوٹ میں بھی ہوتا ہے یہ اچھی سلوار کمیز میں بھی ہوتا ہے یہ ٹھیک ٹھاک کھاتا پیتا بھی ہے یہ تجارت بھی کرتا ہے اس کا مکان بھی ہوتا ہے یہ چیزیں آپ صحابہ کی زندگی میں دیکھنے آرٹیفیشل کوئی چیز نہیں ہے پر جو غریب ہے وہ غریب ہے جو امیر ہے لاکھوں کی جائیداد ہے اس کے پاس اس وقت میں دو دو سو اونٹ کا ایک ایک ڈبا خریدتے تھے کیا قیمت ہوگی تکوا چیز کیا ہے آدمی آپ نے دیکھا ہوگا جہاں وائرنگ وغیرہ بجلی کی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک آٹو سرکٹ بریکر جو ہے وہ یہاں کے قانونی ضرورت ہے اس کے بغیر پاس نہیں کرتے یہ بجلی نہیں دیتے اب وہ یہ اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ اسے چیک کرتے رہو کبھی کبھی چیک کرتے رہو یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ایسا نہ جس دن لگے اس دن تم دیکھتے رہو یہ بند ہوگا اور ادھر آگ لگائی ہوئی ہو اس نے لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے کہ آپ اس کو اکثر دبا کے اس بٹن کو یلو بٹن کو چیک کرتے رہا کریں کہ یا تو سرکٹ بریک جو ہے یہ ان ایکشن ہے یا نہیں ہے تاکہ مشکل وقت میں آپ کو کام آئے یہ رمضان میں آپ کا تکوا چیک ہوتا ہے کہ تم, تمہارے اندر اللہ کے قوانین کی پابندی کا جذبہ ہے یا نہیں یہ چیک کیا جاتا ہے تاکہ اگر تمہارا مان کہیں شارٹ سرکٹ ہوا ہے تو یہ فائن بند کرے کسی چیز کو بچائے تمہیں تمہارے ایمان کو آگ نہ لگ جائے وہ جایا نہ ہو یہ چیز جی. ہے جتنی بھی عبادات ہیں ان سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم نے روزے رکھے تو اللہ کا کیا فائدہ ہوا سر کوئی سوا ملا تو ہمیں ملا ہے جنت میں جائیں گے تو ہم کھائیں گے تو ہم وہ ریشم والے گدوں پہ سوئیں گے تو ہم اللہ کو نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے ہمارا فاتا نا اللہ کو تو ہم نے کچھ نہیں کیا قربانی دی اللہ کہتا گوشت تم کھا جاتے ہو نہیں یا نال اللہ لکھن وال دماغ ہا اللہ کو تو نہ خون پہنچا ہے نا گوشت ولا سی یعال ہو اس سے تمہاری طرف سے تکوا پہنچتا ہے جتنی بھی پابندیاں لگائی گئی عبادات کے اندر اب نماز ہے. ہر ایک دو گھنٹے کے بعد آ جاتی ہے یہ سوائے جوڑ کے اتنا وقفہ کو اسی طرح اشاہ کے بعد اس کے بعد سے تحجد ہے تو اس میں یہی چیک کیا جاتا ہے کہ تمہارا ایمان دلغیب ایک آدمی ہے وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں اور وہ آدمی سفید توڑ کے نکلتا ہے وضو کر کے آتا ہے کیوں پتا ہے کہ جس ہستی کے سامنے میں کھڑا ہوں اسے سے پتا میرا وضو ختم ہو گیا ایمان بلغائب ہو گیا نا کبھی اب نماز پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے تو اس آدمی کے اندر یہ ایمان غائب اتنا کبھی ہو جائے کہ گویا اللہ اس کے سامنے ہے وہ اس کی حدوں کا اتنا ہی خیال رکھنا شروع کر دے جتنا وجوہ میں رکھتا ہے جسے فرمایا نا کہ انتابود کمانا کا, کا ترا فلم تکن ترا فرن کا تو اس طرح اللہ کی بندگی کر اس طرح غلامی کر اس کی جیسا تو اس کو دیکھ رہا ہے اس لیے کہ تو اگر نہیں دیکھ رہا وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نماز اس لیے ان نسل کا تنہا شاول ایمان بلغیر کبھی ہو جائے تو فحش اور منکر سے یہ آدمی بچے اسی طرح آج کی پابندیاں ہیں یہ پابندیاں یہ بتاتی ہیں کہ میرے سے اوپر کوئی ہستی ہے جو چاہتے کپڑے اتار دو اور میں کپڑے اتار کے دو چادریں لپیٹ لیتا ہوں وہاں میں کیوں نہیں چاہتا کپڑے میرے اسلامی سے کیوں ڈسکس کرتا یہ کوئی کبھی بات آپ نے سوچی ہے وہاں پہ آپ کپڑے اتار دیتے ہیں اور احرام باندھ لیتے ہیں آپ کیوں جی اللہ نے کہا ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا اس کا مطلب ہے اللہ آپ کے کپڑوں سے ڈسکس کرتا ہے نا کوئی تعلق ہے نا اس کا آپ کے کپڑوں کپڑوں کے بارے میں حکم دیتا ہے نا دے سکتا ہے نا اچھا وہ کتنا سارمن ڈا دو آپ زلفن میں ڈا دی آپ کے بالوں سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے نا کہتا تمہاری بیوی بھی اتنے دن تمہارے اوپر آرام ہے مان لیتے ہو نا اس کا مطلب بیوی سے بھی ڈسکس کرتا ہے وہ بیوی کے بارے میں بھی حکم دے سکتے ہیں نا پھر تم کہہ سکتے تمہارا کوئی پرائیویٹ اور کیا رہتا ہے پیچھے خطرے تمہارا کروا دیے اس نے وہ چیز رکھ دیا تمہارے پیچھے ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ہدف کی طرف منہ کر کے چلتا ہے اور ایک ہوتا ہے وہ جو ہم بچپن میں چلتے تھے نا الٹے پڑے ہم اس طرح چل رہے ہیں اللہ کی طرح مانتے بھی ہیں اس کی باتیں لیکن سیری طرح نہیں مانتے وہ تمہیں تمہاری جیوی کے بارے میں آڈر دے سکتا ہے تمہارے بالوں کے بارے میں دے سکتا ہے تمہارے خطنے کے بارے میں دے سکتا ہے اور تمہارے لباس کے بارے میں دے سکتا ہے اٹ مینس کہ وہ تمہاری ہر پرائیویٹ چیز سے ڈسکس کرتا ہے اگر نہ کرتا ہو تو تم مانو کیوں لیکن ہم بھی تو ہیں نا استاد ہم نے اس کو محدود کر دیا عبادات حالانکہ مومن کی ہر بند ہر کام اس کا ہر ایکشن غلام کا ہر ایکشن غلامی ہے نا نوکر کا ہر کام نوکری ہے نا آپ جب ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں آٹھ گھنٹے ان آٹھ گھنٹوں میں آپ چائے نہیں پیتے آپ پانی نہیں پیتے آپ پیشاب نہیں کرتے اس سارے کام کی تنخواہ ملتی ہے نا آپ کو آپ کا وہ پیشاب کرنا بھی نوکری ہے اگر آپ ڈیوٹی پہ گئے وہ آپ کا وہ پانی پینا بھی جو ہے وہ ڈیوٹی ہے وہ نوکری کی جاتی ہے آپ کا وہاں ہر ایکشن نوکری ہے وہ نہیں کہتے کہ اتنے گھنٹے آپ نے وہ پیشاب اور وہ چائے اور اتنے نکال کے ہم آپ کو تنخواہ دیں گے نہیں وہ پورے کے پورے آپ کی نوکری ہے غلام اگر غلام ہے بندہ اگر اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کی قسم اس کا سونا بھی بندگی ہے اس کا کھانا بھی بندگی ہے اس کی نوکری اس کا کام کرنا رز کمانا بھی بندگی ہے تو ہم نے وہ عبادات کو الگ کر اس کی میں بات کر رہا ہوں ورنہ مو کاشن بندگی ہے اس کا اللہ کی رضا کے لوٹ گرنا بھی بندگی ہے عبادت ہے اگر پائے گا ہم نے محدود کر دیا اللہ کو عبادات کے بارے میں تو جو مرضی ہے کہ میں مانوں گا یہ تیری بات صحیح ہے بھائی تہتا اس سے ٹوٹتا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں ٹوٹ جاتا تو پانی نہیں ملتا مٹی موبے مان لو مان لیتا ہوں بھائی بخش ہے عبادت تیرا تیری اتارٹی ہیں اس میں جو کام کروا جو مرضی یا کہہ میں مانوں گا تیری بات ہے بھائی تہتا اس سے ٹوٹتا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں ٹوٹ جاتا تو پانی میں ملتا مٹی منہ بے مان لو مان لیتا ہوں بھائی بخش ہے عبادت تیرا تیری اتارٹی ہیں اس میں جو چاہ تو کام کروا لیکن یہ کہ یہ بیوی کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل یہ میری ہے اور یہ گھر بھی میرا ہے اور یہ دکان بھی میری ہے اور یہ دفتر بھی میرا ہے اور یہ پیسے بھی میرے ان کے بارے میں بات نہیں کرام تھے نا کہ بڑی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا ذکر کیا کرتے تھے تو آ فرمایا کرتے تھے کہ میرا نمازی بھائی شاید بڑی جلدی نماز پڑھا کرتے تھے ہر نبی کی ایک اپنی خاصیت ہوتی ہے جسے اسے پکارا جاتا کیا سنا کر میرا نمازی بھائی اب جب وہ نمازیں پڑھتے تھے تو کون والے بڑے خوش ہوئے کہ چلو اپنا وش ڈاکٹر ہو گیا ہے چونک مروا لیں گے دم کروا لیں گے بچوں کو جن بوجھ چڑیل نکلوا لیا کریں گے دوسرے کے کے پاس نہیں جانا پڑے گا شعیب علیہ السلام نے کہا بھائی یہ تم لوگ سود مت کھایا کرو یہ مت ڈالا کرو اور یہ مال اس طرح اسراب میں مت اڑایا کرو اور دیکھو اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو تو ان کا لو بھائی یہ مولوی نے ٹانگے لمبی کرنی شروع کر دیں خالی یہاں سے وہ گا آپ حالاتوں کا تانگا رکا مت رکا مال آپ آپ آؤنو سالت ہے والدہ مانے شاہ تیری یہ نمازیں یہ کہتی ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دے جن کو اللہ کے سوال پوچھتے ہیں اور اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہ کریں بڑی خطرناک نمازیں بھائی ہمارے معاملات میں دخل دینا شروع کر دیں تیری نمازوں نے یہ بات ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کو اتاٹ کرتے ہیں بے چو چڑھ ایران جس طرح بنواتا ہے وہ کہتا ہے دم دے دو میں دم دے دیتا ہوں وہ کہتا ہے اس طرح بگو ٹوٹتا میں کہتا ہوں بجو ٹوٹ گیا وہ کہتا ہے دائیں اب ہم نے یہ سمجھا ہوا کہ جی نہیں ہلنا چاہیے صاف خالی پڑی ہوئی ہے اور آدمی آگے نہیں جا رہے نماز میں آدمی پاؤں سیٹ کے اگلی سات میں جگہ بن گئی ہے تو جا سکتے جانا چاہیے جگہ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے وہ دائیں انگوٹھے کی ہوا نکل گئی تو نماز گئی اب وہ دائیں اگوٹھے کی آواز نہیں نکلنے دیتے ہم یہی آدمی جب باہر نکلتا سے باہر تو آپ اللہ کا کیمرہ تو مسجد میں لگا ہوا تھا آپ باہر نکلا تو آپ وہی آدمی جو ہے گنا کے چھکے ہے وہی آدمی وضو کرتے باہر مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے عورتوں کو تارتا رہتا ہے جتنی دیر میں قامت ہوتی باہر وہ آنکھیں ٹھنڈی کرتا رہتا ہے اسے نہیں پتا کہ بھئی یہ گناہ ہے اور وضو نماز کے لیے کیا میں نے عورتیں تارنے کے لیے نہیں بیٹھا وہ تو گئے اس لیے کہ وہ تقوی والی بات تو مسجد کے اندر جب داخل ہوں گے اللہ پہلے وعابا راہ وہاں سے شروع ہو بار بار کوئی ڈسکس نہیں یہ دغلا پن ہمارا لہذا ہمارا ایمان بلغیر عبادات تک محدود ہو گیا ہے مراد کیا ہے مقصود یہ تھا کہ جس طرح روزے میں تم پوچھ پوچھ کے چلتے ہو جی بائیں ہاتھ سے تصویر میں نے وہ پھیری ہے جی تو سے تو روزے کو کوئی فرق نہیں پڑا جی وہ جی یہ ہو گیا جی کہہ ہو گئی روزہ تو نہیں ٹوٹا جی یا اور اتقاف کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں لوگ تو اسی طرح باقی زندگی بھی یہ آپ کو ایک کورس کروایا جاتا ہے کہ آپ کو عادت پڑے کہ اللہ نے کچھ قوانین تجارت کے بارے میں نہیں بنائے صرف روزے کے بارے میں اس نے نہیں بنائے بھائی کہ روزے کا رب وہ اور وہ دادا مارتا ہے اس لیے تم اس کی باتیں ضرور مانو اور جن نے کہا یار والا دن امن اللہ تاخیر رباؤز نے ایسے مشورہ دیا ہے تم کو دو وہ کوئی یار رہتا جو پوچھے گا نہیں آ سکتے ہو باغ کتاب رو ن بے باز کچھ کتاب پر تم ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو ہماری حالت یہ ہے ہم کو رب کی تو بےچو چڑھا عبادت کرتے آپ دیکھیں ایک آدمی اچھا بلا سوٹ پہنا ہوا ہے اب مسجد میں آتا ہے تو دیکھتے آگے پیچھے کو ٹوپی کس نے رکھی ہوئی یا نہیں رکھی اب مسجدوں میں ٹوپیاں بھی اویلیبل ہیں میں اپنی مسجد میں نہیں رہنے دیتا کل آپ کے لیے کپڑے بھی یہاں لٹکا کے رکھوں میں آپ آئے کپڑے اتار کے جناب علی ساتھ ایک بنا ہوا ہوا آپ کے لیے پردہ اور وہاں کپڑے اتار کا مسجد والے ان کے نماز پڑے پھر داری بھی لٹکا کے رکھوں آپ کے لیے اور چیزیں بھی رکھوں اگر مالی اس کے اندر کہاں جمی ہوئی ہے جناب والی لوگوں نے وہ استعمال کر کر کے درمیان میں سے پھٹی ہوئی بھی, بھی ہوتی ہے بازار آپ اس نے وہ تھا کارٹون بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے حکم کیا تھا خوجو زینا تکم سونے بن کے آؤ خوبصورت ہو کے آؤ بہترین کپڑے پہن کے آؤ اگر ترا ضمیر یہ کہتا ہے کہ تو ٹوپی کے بغیر خوبصورت لگتا ہے تو تو تجربہ ٹوپی پہن کے آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بدسورت آپ کے سامنے کھڑا ہوتا پھر پھر جمت کار اور بغیر ٹوپی کے آپ کے سامنے کھڑا ہو نماز ہو جاتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کارٹون بن جاتے ہیں بھائی ٹوپی اور امامہ لباس کا حصہ ہے صرف مسجد کا حصہ نہیں جس طرح داری ہر وقت آپ کے ساتھ ہونی چاہیے صرف مسجد میں نہیں کہ وہاں جا کے کتھ آگے لگا لیے آپ نے اسی طرح ٹوپی بھی داری کی طرح ہر جگہ ساتھ ہونی چاہیے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو نہیں رکھتے آپ تو نماز ٹوپی کے بغیر ہوتی ہے اس سے بغیر پڑے اللہ نے تو خوبصورت یہ مکرو ہے اس طرح نماز پڑھنے اس طرح آپ اپنے باس کے پاس تو نہیں جاتے مینیجر کے پاس تو نہیں جاتے کسی اور افسر کے پاس تو نہیں جاتے اور نماز پڑھ کے کر کے ایسے کر, کر کے جناب پھینکتے ٹوپی لوج مطلب ہے پورا یہ بالکل غلط رویہ اور وہ فائدہ بھی ہم مولویوں نے کیا ہم جانے جائیں گے یہ ٹوپی لازمی ساری ہے اماما یہ یہ ٹوپی یہ مومن کی جینت ہے لیکن ہر وقت ساتھ ہونا چاہیے صرف مسجد میں آنے کو یہ سنت مسجد میں امام سنت نہیں ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا حصہ تھا آپ کو باتھ روم بھی امامے کے بغیر نہیں گئے ایک حدیث میں بھی ثابت نہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر امامے کے بغیر سر ڈھکے آپ باتھ روم بلکہ باقاعدہ اہتمام سے آپ نے اماما منگوا کے سر پر رکھ کے باتھ روم کہ وہاں شیاتی ہوتے ہیں وہاں زیادہ ضرورت ہے بھائی تو آپ یہ سمجھیں گے اس کے بغیر آپ خوبصورت لگتے ہیں تو آپ کے ذمہ ہے کہ آپ خوبصورت بنتے رابطے سامنے بدسورت کیوں بنتے ہیں؟ اوپر ٹوپی رکھی یا نیچے سے پینٹ جناب وہ اس کو کرتے کرتے رول کرتے کرتے گٹنوں تک لے آئے ہیں اس کو اور یہ کہہ جی وہ سواو کما رہے ہیں بالکل غلط رویہ ہمت پیدا کریں میں ایک دفعہ کہیں موٹر سائیکل پہ تھا میں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو ہیلمٹ تھا ٹوپی وغیرہ تو تھی نہیں ہیلمٹ میں نے اتار کے رکھا اس میں نماز نہیں پڑی جا سکتی تو اندر ٹوپیاں لگی ہوئی تھی پورا رکھا ہوا تھا میں نے بڑی ہمت کی اپنے آپ سے بڑا لڑا کہ میں ٹوپی اٹھا کے رکھنے لوں نے نہیں مانا میں نے اسی طرح نماز پڑھنے چاہیے پاکستان میں ننگے سر نماز پڑھنا سرکار وہاں تو جان کا خطرہ ہے اٹھا کے باہر پہن کے آتے ہیں وہ ابھی مسجد میں اور مسجد ہوتے ہیں بعد میں نماز پر پڑھ چکے تو جماعت ہو چکی تھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے پھر ان کو کہی یہ بات وہ دیکھ رہے تھے ایسے پلٹ پلٹ کے پلٹ پلٹ کے کیا ہو گیا میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ ٹوپی جو ہے یہ لباس کا حصہ ہے صرف مسجد کی زندگی کا حصہ نہیں ہے میں نے ہیلمٹ پہنا اب اس میں میں اپنی ٹوپی نہیں پہن سکتا تھا ہیلمٹ سمیت میں پہ نہیں سکتا تو آپ کی ٹوپی رکھنے کو میرا ضمیر نہیں مانتا میں یہ ٹوپی پہن کے تحصیلدار کے پاس تو جا نہیں سکتا ڈی سی کے پاس تو میں جاتا نہیں اور میں شہنشاہوں کے شہنشاہ کے پاس چلا جاؤں اس کے سامنے میں یہ ٹوپی پہن کے یہ محل والی ٹوپی کروں میں کہا میرے ضمیر نے اجازت نہیں دی دیجیے میں نے آپ کی یہ ٹوپی رکھ کے نماز نہیں پڑھی ہمت کرو یا تو پھر آپ خطرہ مول لیں نا پھر ہاں مسجد میں جاتے اتنا مولوی سے ڈرتے ہیں آپ اٹھا کے تو پھر سرپدہ ہیں اس میں پتہ نہیں کون کون سا وائرس چنتا ہوا کوئی پرواہ نہیں آپ بھائی یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے مسجد کے لاگا ہمیں یہاں اوبے کرنا چاہیے اس کو مسجد میں مسجد سے بات مولوی کون اور ہم کون تو کہنے کا مقصد مطلب یہ, یہ ہمارا دوگلا پن ہے یکسوئی نہیں ہے یکجائی نہیں ہے اس میں کچھ ہم مولویوں کا بھی قصور ہے کہ ہم نے متفقی آدمی کا جو نقشہ کھینچا ہے سامنے وہ معاشرے میں کہیں خال خال ملتا ہے اور تقاضا تقرے کا ہر آدمی سے دیکھے جو چیز عام ہے جس کی ضرورت عام ہے اللہ نے وہ چیز عام کی ہے آکسیجن ہے عام استعمال کی چیز اس کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا اللہ نے عام کر دیا اگر یہ بھی سلنڈروں میں ملتی جیسے پاکستان میں گیس کے سلینڈر ملتے ہیں دو دو مہینے پہلے پرچیاں جمع ہوتی تو غریب تو مر جاتے سارے اور چینی نے غریب کو ملتی ڈیپو چاہ بھی چوکری اٹھا کے لے جاتے بوریا بوریاں آکسیجن کہاں ملتی بے کو مر جاتا امیر زندہ ہوتے پھر اللہ نے عام کر دی ہے پانی اللہ نے عام کر دیا ہے عام ضرورت ہے تکوا عام ضرورت ہے اور متقی عام ہونے چاہیے یہ بازار پہ بھی ملنے چاہیے دکان پہ بھی ملنے چاہیے یہ بزنس میں بھی ہونے چاہیے یہ آفس میں بھی ہونے چاہیے جہاں کلمہ ہونا چاہیے وہاں وہ متقی ہونا چاہیے جہاں مومن ہے مومن ہے تو متقی متقی ہے تو مومن یہ تو لازم ہے یہ کوئی ایکسٹرا کوالیفکیشن نہیں ہے جو صرف مولوی کے اندر ہونی چاہیے یہ تو پی ایچ ڈی قسم کی چیز ہے جو مولوی کرے یہ اس کے جاب کا حصہ ہے ہمارا کام نہیں مولوی صاحب کا کام یہ ہے کہ بس آئے وہ جنازہ پڑھائیں وہ ہمارا آدمی پار لنگا دیں جیسے کسٹم پہ رکھتے ہوتے ہیں اپنے آدمی ہوتے اب وہ کوئی ساتھ لے گئے جی یہ سامان باہر نکلوانا ہے مولوی سے مردہ آگے نکلوا لو باقی یہ کہ آپ خود بھی کوئی نہیں کرنا اور عبرت بھی کوئی نہیں پکنی کہ کل ہم نے بھی یہاں سے جانا ہے تو تکوا صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہر مومن کے ایمان کا لازمہ ہے اگر اسے ایمان سلامت رکھنا ہے تو اس کے اندر تقوی کا ہونا بہت ضروری ہے یہ روکتا اور میں نے کہا کہ یہ پی سوٹ میں بھی ہوتا ہے متفقی آدمی میں نے ایسے ایسے آدمی دیکھے ایسے ایسے آدمی دیکھے کہ آپ کو میں بتا بھی دوں تو آپ مان کے نہ دیں ایک صاحب ہے ابو زابی میں کلین شیب ہے بالکل داڑی مچھ دونوں کوئی نہیں اور کسی کو پتہ بھی کوئی نہیں ہے کہ اس آدمی نے سالوں سے اپنا بستر چھوڑ دیا ہے ڈرائنگ روم کے کونے میں وہ اللہ اللہ کرتا ہے وہ درویش اور جہاں کہیں کوئی بڑی وائٹ کالرز کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے یا ان کا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو اس آدمی کو لازمن بلوایا جاتا ہے اب وہاں بھی وہ جاتا ہے لیکچر دیتا ہے اور کسی کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا اپنی ذات کی ہاتھ تک وہ آدمی ہے لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں ایک سال سے یہاں ہمارے قتل ہوگا کہ ایک بھائی سے تو بیس تھی تو میں نے یہاں جمعے میں اعلان کیا اب ان صاحب نے پچیس ہزار درم پانچ پانچ سو کے پچاس نوٹ ایک لفافے میں بند کر کے میرے گھر کے دروازے سے اندر پھینکے میں آیا تو گھر والوں نے بتایا جی کوئی آدمی خاتے دے گیا مجھے پتہ تھا خاتے نہیں اس میں لازمن کوئی پیسے ہوں گے کیونکہ جن لوگوں کے پاس نہیں ہوتے پیسے پھر جمعے میں وہ پھر بعد میں دیتے رہتے ہیں فردن فردن آ کے زیادہ یہ اٹھایا تو مجھے بڑا وزنی لگا میں نے کہا لگتا ہے کہ کسی نے سارے دس دس کے نوٹ جو ہے وہ بھر کے دے دی اور میں نے اسے پھارا نہ آگے اس کی کچھ لکھا ہے نہ پیچھے کچھ لکھا ہے جب پھاڑا میں نے تو اندر پانچ پانچ سو کے پچاس نوٹ تھے اور ساتھ ایک چٹ لگی ہوئی تھی کہ مولانا صاحب اگر تین دن میں یہ پیسے پورے نہ ہوئے تو باقی جو رہتے ہیں پیسے وہ بھی میں دے دوں گا اگر کہیں اور سے نہ ہو سکے تو میں آج پاکستان جا رہا ہوں تین دن کے بعد میں واپس آ جاؤں گا تو پیسے میں دے دوں گا اب ان آدمی کو کوئی دیکھے ان صاحب کو تو کوئی مان کے نہ دے وہ بھی بالکل کے نیچے ان کی شپنگ کارپوریشن ہے شپنگ کمپنی ہے ہیڈ آف غالبا نیو یارک میں ہے یہاں بھی رہا ان کا کراچی میں ان کا سب آفس ہے اب کراچی میں اور بھی ان کی ہیں وہاں اگر شکل کے دیکھ کے کوئی کہے تو کوئی نہ مانے اور صرف اسی میں نہیں اور بہت سے معاملات آدمی نے لاکھوں کی مدد کی اور پتہ نہیں ستر پچہتر لاکھ لگا کے انہوں نے ایک مدرسہ کراچی میں بنایا نیک نی ہے سالے آدمی ہے فالج ہو گیا ہے اسے تو بھی میں مارک نہیں چھوڑتا اشارے سے نماز پڑتا ہے لیکن آفس میں جاتا ہے تو وہی تھری تھری پی سوٹ میں ہوتا ہے اسی طرح جنہوں نے ہمیں اے سی ڈونیٹ کیے تھے یہ لوگ ضروری نہیں کہ وہ جو معلوم صاحب نے بتائی ہے پراپرٹیز متقی کی کہ یہ پھٹے کپڑوں میں ہوں اور برے حالوں ہوں کھاتے کچھ نہیں اور بس یہ کہ کہیں کہیں ملتے ہیں یہ تارس کی طرح ہوتے ہیں جس کو ہاتھ لگا دیں وہ سونا ہو جاتا ہے یہ تو حضرت نور علیہ السلام ہے اگر متقی کی یہ صفت ہو کہ جس پر نگاہ ڈالو اس کے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں سرکار تو حضرت نور علیہ السلام ساڑھے نو سو سال نگاہ بھی ڈالتے رہے تبلیم بھی کرتے رہے خصوصی گشت بھی کرتے رہے ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی اسی سیاسی آدمی م, جو ہے وہ مسلمان ہوئے تو پھر تقوی کی اگر یہ نشانی ہے تو پھر تو نور علیہ السلام بھی متقی ثابت نہیں ہوتے ان کی نگاہ سے کوئی نہیں مسلمان کسی کے چودہ طبق روشن نہیں ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہاں پہ گنگم پیتے ہوئے کافر کافر مر گئے حضور کی نگاہ نے چودہ سبق روشن کوئی نہیں کیا بلاب کے. پڑوس میں گھر تھا ایک ہی درمیان دیوار سے درمیان میں یہ متفقی کی نشانی یہ نہیں ہوتی یہ چونکہ ہم ہیں وہ سپر نیچرل قسم کی چیزیں ماننے والے لہذا ہمارے اندر ہے وہ سا سا ہندوؤں کے ہاں یہ ہے وہ جنگلوں میں رہتے ہیں آپ انڈیا کی گورنمنٹ جنگل کٹائی کر رہے تو سادھو نے وہاں کی ہوئی ہے کہ ہم جنگل نہیں کاٹنے دیں گے ہم یہاں صدیوں سے جنگلوں میں رہ رہے ہیں تو یہ جنگلوں میں رہنا ہونا چاہتا ہوں مرتقہ ملتا, ملتا بازاروں میں جہاں خطرہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے حدود کا محافظ ہوتا ہے تو محافظ کہاں ملتے ہیں جہاں خطرے کی کوئی گھنٹی ہوتی ہے جہاں کوئی خطرہ درپیش ہوتا ہے وہاں لئے ملتے ہیں اب دیکھیں نا وہ بڑی پیاری مثال دی انہوں نے درس دیتے ہوئے کہ دیکھیں کوئی پہلوان صاحب ہے وہ ڈنڈ بیٹھ کے نکالتے روز پانچ سو اب جب وہ باہر معاشرے میں آئیں گے تو آدمی ان سے یہ کہیں گے کہ بھائی صاحب یہ ذرا گچڑی اٹھوا دینا پلوان صاحب اگر ہاتھ پوایا جائے کوئی نہیں کہے گا پلوان صاحب ذرا بیٹھ کر کرے بیٹھ کے نکالنا یہ اس کی اپنی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کی اپنی فٹنس کے لیے کیا کرتا ہے یہ اس کا حق ہے باہر والوں کو یہ بڑی گچری پلوان بھی اٹھوا دو آپ تاجر پڑھتے ہیں آپ روزے رکھتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں یہ آپ کا حد ایک ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا فٹ رکھتے ہیں لوگوں نے تو یہ کہنا مولوی صاحب مصیبت پڑھی ہوئے ہماری کوئی مدد کرو یہ نہیں کہ مولوی صاحب بیٹھ کے لاؤں لوگ آپ کے پاس آئیں گے بھائی میرا کیس پھنساؤں گا میری مدد کرو بھائی صاحب خواجہ صاحب یہ ذرا ہماری فیس معاف کروا دیں میں نہیں دے سکتا لوگ تو یہ کہیں گے یہ تو آپ نہیں کہیں گے پڑے یہ آپ کا درد ہے سارا کہ آپ اپنی فٹنس کے لیے راتوں کو کیا کرتے ہیں دن کو کیا کرتے ہیں یہ روزے یہ نمازیں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے میں اپنے آپ کو میری فٹنس کے لیے بہت ضروری ہے لوگوں کو تعلق میرے عمل سے ہے میں کسی کے درد دکھ درد میں شریک ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا لوگ یہ بات مانگتے ہیں تو متقلی ان قسم کے کاموں میں دوڑتا ہوا ملتا ہے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی میں نے جمعے میں وہ حدیث کوٹ کی تھی ایک دفعہ بازار کا دورہ کر رہے تھے مارکیٹ کا جائزہ لینے کے لیے صحابہ ساتھ تھے آپ اکثر و بیشتر قیمتیں پوچھا کرتے تھے لوگوں سے مال کا جائزہ لیا کرتے تھے کس کوالٹی کا مال بک رہا ہے ایک دفعہ وہ گدم کا ڈھیر لگا ہوا تھا تو آ حضور سم اس کے اندر اپنا بازو لے گئے اندر جا کے وہاں سے مٹھی بھر کے لائے باہر وہ اندر سے گندم گیلی تھی آپ نے فرمایا من گشا فلائی سمے نہ جو ملاوٹ کرتا وہ ہم ایسے نہیں اس نے کہا حضور بارش ہو گئی تھی رات تو آپ نے فرمایا تو اس کو اوپر ڈالنا تھا. لوگوں کو بتاؤ نا گندم گیلی ہے تاکہ ریٹ گیلی گندم کا لگے باہر سوکی رکھی اندر گیلی دو نمبر بیچ رہے ہو تو ایک سال تھے وہ خرید و فروخت میں بڑی بہاغ دور کر رہے تھے دوڑ دھوپ کا مزارہ کر رہے تھے بڑے ایکٹیو تھے یہ گا پکڑ اس کو قیمت بتا اس کو لا اس کو مال چیک کروا تو صحابہ نے کہا ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یار سول اللہ لوٹ صاحب ہوگا فیس ابیر اللہ اے اللہ کی حبیب کاش کے آدمی کی یہ پھرتیاں اللہ کی راہ میں ہوتی ہوتی وہ تصور تھا نا کہ جی ہم تو دنیا دار ہیں جی ہم تو نوکری بھی کرتے ہیں بھائی آپ دنیا دار نہیں نوکری کرنا بھی دین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو دست کیا آپ نے فرمایا ان کا نخرا جائے سبیر اللہ اگر یہ آدمی بھاگ دوڑ کر رہا ہے دوڑ دوب کر رہا ہے اپنے چھوٹے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے تو اللہ کی راہ ہے اور کون سا فی سبھی للہ اور اگر یہ آدمی نکلا بھاگ دوڑ کر رہا ہے اپنے بوڑھے ماں باپ پھر کفات کے لیے وہ اللہ, اللہ کی راہ میں وہ انکان خراجات سوال ہے اب صحیح ان یا افسا میں نے سوال فہو حفیظ اگر اس کا ماں باپ بھی کوئی نہیں اگر اس کی اولاد بھی کوئی نہیں اپنی ذات کے لیے بات دور کر رہا کہ میں سوار کرنے سے بچ جاؤں فہو حفیظ عبیل اللہ تو وہ اللہ کے راہ اور کون سا فیص عبیل اللہ بھائی یہ گلتی کاسٹ ہے جی چلیں اللہ کی راہ میں چلیں جی دیکھیں جی ہم اتنے گھنٹے ڈیوٹی کر لیتے ہیں آپ اتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اگر اللہ کی حدود کا خیال کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی راہ نے آپ جب تاجر تجارت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اگر تجارت میں خیانت نہ کرے جب دیہاتی حل چلا رہا ہوتا ہے اور اس کا پسینا ادارہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اگر اس میں بلاوٹ نہ کرے تو متقی رہتے ہوئے متقی ہوتے ہوئے آپ نوکری بھی کر سکتے ہیں بازار بھی جا سکتے ہیں یہ ایک تصور ہے کہ یہ جنگلوں میں ملتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک اعتراض وہ یہ کرتے تھے الرَّسُولَ مانول یہ کیا کیا رسول ہے بھائی کھانا کھاتے ہیں اور بازار میں جاتے ہیں نا تصور تو یہی تھا کہ یہ تو گاروں میں ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ پرزگار متقی نیک بازاروں میں تو ہم دنیا دار ہوتے ہیں اب یہ تو نہیں نا چپڑی اور دوڑ بجے دو متقیب بھی ہوا اور بازاروں میں بھی آئے اور ہم دنیا دار بھی ہوں اور ہم آلو لے دنیا بھی نہیں دینے دیتے دنیا دار تو مومن ہوتا ہی نہیں وہ سوتا ہے تو بھی مومن ہوتا ہے اس کا سونا عبادت اس کا روزی کمانا عبادت ہوتا ہے اگر اللہ کی حدود کے اندر رہتے مومن کا میں نے کہا نا بندے کا ہر ایکشن بندگی ہوتا ہے مومن اللہ کی حضور کا خیال رکھے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک جو ہے, وہ اس میں ہوتا ہے اللہ کی بندگی ہی میں ہوتا ہے غلامی میں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا رسولا یا بھائی یہ کیسے رسول ہیں آج تک تو دیکھا تھا کہ یہ راہب جو عیسائیوں انہوں نے یہی دیکھا تھا نا رخ دینداروں کا رخ یہی دیکھا ہے جنگلوں میں ملتے ہیں غاروں میں ملتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لا کے اس متقیق اور جنگل سے لا کے بازار میں تمہاری ضرورت یہاں ہے تم اللہ کی حدود کا رنجرز ہو تمہیں یہاں آنا چاہیے وہ جو جاسوس بھیجے تھے رستم نے کہ جاؤ پتہ کر کے ان لوگوں کی کوالکیشن کیا ہے کس قسم کے یہ لوگ ہیں تو وہ آیا اور اس کے جاسوس نے آ کے کہا بھائی میں کیا بتاؤں آپ رمضان الرسان نہار یہ ٹو ان ون ہے یہ راتوں کے راہب ہیں رخبان ال بل رات کو رب کے سامنے روتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں سجدے کرتے ہیں تو پتا چلتا کہ دنیا سے تعلق ہی کو نہیں وہ فرسان ال بنار اور دن کو داری منہ میں را کے جب حملہ کرتے تو پتا چلتا کہ ساری زندگی گھوڑے کی پیٹ پر ان کی گزری آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متقی کو لا بنا دیا سپا شراب بنا دیا تاجر بنا دیا وہ تکوں کو بہت, بہت جنگلوں اور گھروں میں ملتا تھا بازاروں میں ملے بھائی یہ معاشرے کے استعمال کی چیز ہے معاشرے کو متقی حاکم چاہیے معاشرے کو متقی فادر چاہیے معاشرے کو متقی جج چاہیے معاشرے کو متقی ڈاکٹر چاہیے تو اگر یہ کہا جائے کہ اس قسم کے متقی جس قسم کی پراپرٹیز ہم سنتے آئے ہیں ناتا نہیں ہے کپڑے گندے ہوتے ہیں اس کے جوتے پاؤں میں نہیں ہوتے بال بڑے ہوئے ہوتے ہیں کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے کوئی دے دے دے, دے تو دے دیں اس کے بدلے میں جب وہ دعا دیتا ہے تو پتھروں کی لینڈ لگ جاتی ہے پھر اور اس کے بدلے میں پھر جب دعا دیتا تو نوکری اور سونا اور چاندی ملتا ہے بس لیکن خود بےچارا روٹی بھی نہیں کھا سکتا وہ متقبی وہ بھی یہ دیتے ہیں اس کو یہ بالکل غلط پراپرٹی ہے متقبیر ٹھیک ٹھاک میں نے کہا تھری پی سوٹ میں بھی ہو سکتا ہے وہ قیمتی گھوڑے پر بھی ہو سکتا ہے قیمتی گاڑی پر بھی سکتا ہے ایک بہترین گھر میں اگر کا بنا ہو اس میں بھی رہ سکتا ہے وہ مالدار بھی ہوتا اب اسے خیال سوری رحمت اللہ علیہ نے کل میں نے جمعے میں بھی یہ بات کوٹ کی ہے ان کی مشکات میں وہ لکھتے ہیں ان کی طرف سے یہ اثر ہے فرماتے ہیں کہ مال آج کل مومن کی ڈھال ہے یہ اس زمانے کی بات ہے تو اب کیا حال ہوگا فرماتے ہیں مال تو آج کل مومن کی ڈھال ہے اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو یہ عمارہ اور یہ ملوک یہ ہم کو اپنے ہاتھ کا رومال بنا لیتے جو چیز چاہیے اس کے ساتھ صاف کر لی بلایا مولوی صاحب کو سو پچاس ان کے سامنے رکھے جو چاہ پھسوا لے لیا اگر ہم اپنے کھاتے پیتے نہ ہوتے سیلف پانسٹھ قسم کی چیز نہ ہوتے ہمیں ان کے پاس جا کے سوال کرنا پڑتا تو پھر تو گیون اینڈ ٹیک ہوتا یہ ہمیں اپنا رومال بنا لیتے کیونکہ ہم اپنا کھاتے نہ بدرتے کوئی نہیں ہے سیدھی حق بات کرتے تو آپ نے فرمایا یاد رکھو اگر تمہارے پاس کچھ مال ہے تو اسے تجارت میں لگاؤ اور بڑھاؤ اللہ کی قسم جب آدمی فقیر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنا دین بیچتا ہے انہوں نے سو فیصد نہیں ایک سو دس فیصد ٹھیک بات ہے اس لیے کہ جو چیز گھر میں کام بکت رکھتی ہوگی سب سے پہلے آدمی وہ بیچتا ہے کہ جسی سے کام چل جائے یہ برتن یہ گھڑی یہ چیزیں بعد میں بیچوں گا اگر اسی سے کام چل جائے آدمی اگر مجبور ہو کے مویشی بھی بیچتا ہے تو پہلے وہ مویشی بیچتا ہے جو ہال کے کام کا نہیں جہاں کہتے میری حال نہ ٹوٹے چلو اسی سے اگر اسی گوشت کی قیمت بھی مل جائے تو میرا کام جو ہے ٹکلے. آدمی اگر فکیر ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا بیچتا ہے اپنا دین اسی لیے اس کی وقت اس کے نزدیک کو کوئی نہیں کہ یہ بیچنے سے بھی کام نہیں ہوتا پاسپورٹ میں نے لکھا اب بیچ بھی دو تو مسلم کو تو مسلم رہے ہوتا تو تمہارا جنازہ بھی پڑا جائے گا نکاح بھی ہوگا سارا کچھ ہوگا تو سب سے پہلے یہی بیچتا ہے یہ جو دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس روپے کی خاطر جھوٹ بول دیتے ہیں یہ دِن بیچتے ہیں یہ آپس میں جو ان کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ دینی بچتا ہے تو اگر ہوگا تم اسٹیبل ہو گے کلی اور مال کے لحاظ سے تو تمہارے اندر ضرورت ہوگی ایک دفعہ چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے ایک دفعہ علما کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا بنگلہ دیش سے تو اس میں ڈنر دیا انہوں کو. تو میں بھی اس میں شامل تھا اللہ جن کرن کو یہ چیف جسٹس جو فوت ہو گئے عالم مبارک عبد العزیز بن عالم مبارک تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا نجوڑ یہ ہے کہ عالم کو نوکری نہیں کرنی چاہیے اگر اسے کرنے اسے اپنی روٹی خود کمانی چاہیے کوئی ذریعہ اس کا ہونا چاہیے ایسا کیونکہ کھائے موسم اپنی کھائے پھر حق بات کر سکتا ہے ورنہ حق بات نہیں کرتا سو فیصد تو آپ بتکی حق بات کرتے ہے تبھی ہوں گے نا جب آپ کمائی کروں پیسے والا بھی ہوتا ہے عبد الرحمان جو رضی اللہ اشرہ مبشرہ میں سے ہیں لیکن اتنے مالدار ہیں چھ چھ سے اوٹ بہ سامان ایک گزے میں دے دیتے ہیں حضور تو مالف نفس ہی بری چیز نہیں اس کا استعمال برا ہے نیگیٹو بھی ہے پوزیٹو بھی ہے جیسے آنکھیں اپنی ذات میں بری نہیں ہیں ان کا استعمال برا بھی ہے اچھا بھی ہے نیگیٹو بھی ہے پازیٹو ہے یہی کان کا زبان کا باقی چیزوں کا بھی حال ہے تو اللہ نے روزے فرض کیے ہم نے رکھے لال کا تکن تاکہ تمہیں تقوا حاصل ہو اشتا اللہ اللہ کا تقوا حاصل کرو یہ امر ہے حکم ہے یہ فرض ہے اسی لیے اللہ نے تقوے کے حصول کے ذرائع عام کر ہیں جس طرح آکسیجن عام کر دی ہے نماز سے تقوا روزے سے تکوا حج سے قربانی سے تکوا تو یہ سوچنے کی چیز ہے اور لینے کی چیز ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو تمہارا لباس ہے اس لباس کے اندر ایک اور لباس ہوتا ہے لباس تکوا پہلے وہ پھٹتا ہے تو باقی لباس بعد میں اترتا ہے لباس تقوا اسی طرح فرمایا تم مسافر اور مسافر زیادہ راہ لیتا ہے فَإنَّ زاد تکوا اس سفر میں آخرت کے مسافروں اس سفر, سفر میں سب سے بہترین چیز ساتھ لے کر آنے والی تقویٰ ہے اور یہی تلے گا قیامت کے دن آپ کی ہر ہاں عبادت کے ساتھ جیسے بریکٹ کے بار کی رقم اندر کی رقم کے ساتھ زرد کھاتی ہے تو اس کی قیمت بڑھتی ہے آپ کا تقویٰ آپ کی نماز کے ساتھ زرد کھائے گا تو نماز کی قیمت ہوگی نہیں کھائے گا تو آپ دلہ بھی نمازیں پڑھتا تھا اور حضور کی امامت میں پڑھتا تھا اور پالیس سب میں تھا قیمت اس, اس کی نمازوں کی تکوا کوئی نہیں تکوا نہیں تکوا زیرو تو اس زیرو کے ساتھ عبادت بھی ضرب کھائے گی اس کی قیمت زیرو ہو جائے گی لہذا یہ حاصل کرنے کی چیز ہے کبھی قرآن کھونے کریں تو اپنے لیے بھی اس کو پڑھ لیا کریں کہ یہ میرے لیے بھی ہے یہ مجھ سے کچھ طلب کر رہا ہے وہ اما ابا دادا دادی کے لیے جو ہے وہ بعد میں پڑھا کریں اپنے لیے بھی اس میں کچھ دس روز کی رکھ لیں لیکن اپنے لیے بھی کچھ پڑا کریں وہ کتابیں ہدایت ہے وہ گائیڈ بک ہے وہ گائیڈنس ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ آزاد کو بھی ہدایت دے وہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین اب نماز کا طریقہ کار یہ ہے